بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبد وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد مسلمانا عالم اور اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه سے ہمارا آج چودہ سو پینتیس ہجری جمع ثانیہ کی دوسری تاریخ میں دوسرا درس ہے آج کا درس اس کتاب کا انتصاب ہے استاد محترم ابو مصعب سوری اس کتاب کا انتصاب کن لوگوں کی طرف فرما رہے ہیں آج اس کا بیان ہوگا الا رجال لن وشباب صادقین مومن مردوں اور سچے جوانوں کے نام اراہم ينظرون الى قوى الكفر یت سہیونی یتاہف ان کی حالت ایسی ہے کہ استاذ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ صلیبی اور سہیونی پیش قدمی کرنے والی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفار ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کہ کھانا کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ ہماری جانوں کے دشمن ہیں ہماری عزتوں کو پامال کر رہے ہیں ہمارے مقدسات کو قبضہ کر رہے ہیں ہمارے ممالک اور شہروں کو اپنے ناپاک پاؤں سے روند رہے ہیں اور مسلمانوں کی اقتصاد کو لوٹ رہے ہیں فیم لزن قلوبہ وق نق القہ ان حالات کو دیکھ کر یہ ایماندار مرد اور یہ سچے جوان ان کے دلوں کو غم بھر دیتا ہے اور غصے کے مارے ان کی آوازیں گلے میں پھنس کر رہ جاتی ہیں مردانگی کی غیرت ان کی آنکھوں میں آنسووں کو روک دیتی ہے کہ مرد ہونے کی وجہ سے وہ رو بھی نہیں سکتے اور ان کے دلوں میں احساسات میں اللہ تعالی کی آیتوں کی بازگشت سنائے دیتی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ من مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ان مردوں کے لیے ان عورتوں کے لیے ان بچوں کے لیے جو کہ فریادیں کرتے ہیں سورة النساء کی پچھتروی آیت ہے اور ان اہل ایمان مردوں اور سچے جوانوں کے دلوں میں ان آیات کی باز گشت سنائی دیتی ہے یا ایوہین امن عیدا قیل ان فروفی سبیل اس قلطم الرف اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹے جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات دنیا من الآخر کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کر بیٹھے ہو فمامتا الحایات دنیا بالآخرت اللہ قلیل بس معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا سامان مال و متا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر کم بہت تھوڑی سی چیز ہے یہ سورت توبہ کی یہ اڑتیسویں آیت ہے فیمل الحسورت نفو سہم ان آیات کی بازگشت کو سن کر افسوس اور حسرتوں سے ان کے دل بھرے جاتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو طوفان سلیبیوں کا یہودیوں کا اور ان کے مرتد ایجنٹوں کا اور ہم میں سے نکلنے والے منافقین کی طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے اس طوفان کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں فیتیم ارد الحاسمن کتاب اللہ تو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی کتاب کی طرف سے ان کو قطعی اور حتمی جواب آتا ہے اٹل فیصلہ اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہے فقاتل فی سب اللہ اللہ کے راستے میں لڑو لف اللہ نقصق تم سے اپنے ہی بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہر اور مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دو کفرو شاید کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی طاقت کو روک دے واللہ اللہ وا شدوباسن و اور اللہ سخت طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے اور یہ جواب اللہ تعالی کی طرف سے سورت التوبہ کی ایک سو آیت میں ان کو ملتا ہے اِن انفسم اموال <الجنة> کہ یقیناً اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے یہ قاتل حفیظ اللہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی کا بہت بہت زیادہ شکر و احسان ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یجاہدون کا لفظ نہیں استعمال فرمایا ورنہ یہاں پر بھی تعویلات کی جاتی یہ قاتلون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی یہ قاتل افی اللہ کے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں فیختلون ویقتلون لوگوں کو کفار کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں کفار کو ذبح کرتے ہیں اور خود بھی ذبح ہو جاتے ہیں وعد علیہ حقا فط التورات اول انجیل یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور کسی دنیاوی اسٹیمپ پیپر پر لکھا ہوا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی نازل کردہ تورات انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ لکھا ہوا ہے فیورف ریف الملوفی ارواہم ان آیات کو سننے کے بعد ان اہل ایمان مردوں اور سچے جوانوں کے دلوں میں آرزو جھلملانے لگتی ہے آرزو چمکنے لگتی ہے اور آرزو کے جھنڈے لہرانے لگتے ہیں اور عظیمت کی روشنی ان کی جانوں میں پیدا ہوتی ہے وہ تناقد ان نیت افی اور ان کے دلوں میں نیت جگہ پکڑتی ہے وہ ارون الا عرب پھر وہ اللہ کی طرف آہزاری کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہ عمل کہ اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں بےنا یا اب بھی اے اللہ آپ ہم سے ہماری جان مانگتے ہیں ہم آپ کو بیچتے ہیں بیچتے ہیں لا نقیل و لانستقیل اس سودے سے نہ ہم خود واپس ہوں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں واپس کرے گا ان شاء اللہ اللہ تحفظین کلی مکن ایسے مردوں کے لیے جو کہ اللہ کے دین اور ہر جگہ کمزور مومنین کے دفاع اور حمایت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اُهدی ھذا الکتاب میں اس کتاب کو ان کی خدمت میں ھدیہ پیش کرتا ہوں۔ لیکون دلیلا لہوم و معلما علی طریق الجهاد فی سبيل اللہ تاکہ یہ کتاب ان کے لئے رہنما ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کے راستے میں ان کے لئے نشان راہ ہو و زادن یعینہم علی البلاغ بعون اللہ اور اللہ کی مدد سے آخر تک پہنچنے کے لئے ان کے لیے یہ کتاب زیادے راہ ہو وہ سفرن یا بتم و من بے اصلاف اور تاکہ یہ کتاب ایک ایسی دستاویز ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ فکری اعتبار سے منہجی اعتبار سے ان مجاہدین کو ان اسلاف کے ساتھ جوڑ دے جو کہ اس زمانے کے غرابا اجنبی اللہ کی دین کے لیے لڑنے والے اور اپنے دین کو بچا کر ادھر ادھر باغنے والے تھے ان صلیف صالحین کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس کتاب کو بطور دستاویز پیش کرتا ہوں اور تاکہ یہ کتاب ان نئے مجاہدین کو ان سچے جوانوں اور مؤمن مردوں کو ان لوگوں کی تاریخ بتائے جو کہ پرنور راہوں میں ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے بعض شہید ہو چکے ہیں اور بعض شہادت کے منتظر ہیں وہ مہاجرین ہیں مجاہدین ہیں انصار ہیں اور مجاہدین کو پناہ دینے والے ہیں اور وہ صلیف صالحین ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں اس مبارک انقلابی کاروان اور جہادی قافلے کی رہبری کی رہنمائی کی اور تاکہ یہ کتاب ان مجاہدین کو جہادی منحج سمجھائے تحریک فکر دے کام کرنے کا طریقہ سمجھائے ایک ایسا طریقہ جو کہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور وہ طریقہ ان کو جہاد تھر کیے بیٹھے رہنے والوں کی مصیبت سے چھٹکارا دے ماضی کے غموں اور مستقبل کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے کمزوری سستی پشیمانی شرمندگی اور جہاد نہ کرنے والوں کی مصیبت سے ان کو آزادی دے فعیلا الا الْمُجَاهِدِينَ الْقَادِمِينَ ایسے مجاہدین کے نام جو کہ آنے والے ہیں دنیا کے افق پر میں ان کے گھومنے کو عالم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے اٹھائے گھوم رہے ہیں جو جھنڈے عزت اور غلبے کے ساتھ لہرا رہے ہیں اور کفر اور سرکشی کو توڑنے میں مصروف ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں مصرف ہیں ایسے مجاہدین کو میں دیکھ رہا ہوں عالم تصور اور عالم خیال میں کہ وہ آ رہے ہیں ان کے نام اور اس زمانے میں ان سے پہلے گزرے سلف صالحین کے نام شہدا اسیران اور دین کی خاطر در در کی ٹھوکرے کھانے والوں کے نام جنہوں نے اگلی نسل کے لیے جہاد کرنے والی اگلی اولاد کے لیے راستے کے نشانات لکھے راستے کے نقوش لکھے کس چیز کے ذریعے اپنے خون کے ذریعے اپنے خون کے ساتھ اپنی آہوں کے ساتھ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی مصیبتوں کے ساتھ انہوں نے اس تاریخ اور اگلی نسل کے مجاہدین کے لیے نقشہ بنا کر دیا ہے ان کے نام اور ان کے نام اس کتاب کو میں ہدیہ کرتا ہوں اللہ الا و اولا اک هذا کتاب راجی من اللہ الحلیم مل الغفور الرحیم العلی العظیم الحن المن اللہ سہبت احمر رفیق مانبین و صدیقینہ و شہدا و صالحین بردبار اور مہربان بلند اور عظیم غفور الرحیم رب سے امید کے ساتھ کہ ان کی صحبت سے مجھے اپنے حضور میں محروم نہیں فرمائے گا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی صحبت سے مجھے محروم نہیں فرمائے گا مجھے امید ہے ام علی کے بیرون میری امید اللہ کے ساتھ بہت بڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے ساتھ میری آرزو بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ادا اللہ خیر کفائل بلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ خود اس کار خیر کو کر رہا ہے اور اس لیے کہ استاذ اور شاگرد عالم اور متعلم دونوں اجر میں شریک ہوتے ہیں اور اس لیے کہ انسان انہی کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے یہ استاذ کی طرف سے انتصاب ہے اس عظیم کتاب کا جو کہ سولہ سو صفحات پر محیط ہے اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے لے کر آج تک کی اسلامی بیداری کی خاطر اٹھائی جانے والی تحریکوں کے تاریخ پر محیط ہے اس کتاب کو ساز نے میرے نام اور آپ کے نام کیا ہے تمام امت کے نام کیا ہے ان اہل ایمان مردوں کے نام کیا ہے جو کہ جہاد کرنا چاہتے ہیں مردوں سے مراد صرف داڑھی والے نہیں ہیں شاید ہماری کوئی بہن یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارے نام نہیں ہے تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے صفات پیدا کی ہیں اور وہ الحمد للہ کم نہیں ہے ورنہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کی پگڑیاں بھی ہیں مونچھے بھی ہیں داڑھی بھی ہیں لیکن مردوں کے صفات ان کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو یہ ہوا انتساب اس کتاب کا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے